الحمد لله وحده والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما مثل الحياه الدنيا كما انزل الله من السماء كمام إِ إن أَنزَلَّهُ مِنَ السَّمَها إفَخْطَ قَضِهِ نَبكُ الْ الأرربه إنَِّا يَأْفُل الن سُالأَنام حتىََّ إذَا أَخَزَة الأأَردُذُخْر فَهَا فَزجَّنَة فَزجَّنَت وَظَنَّ أَهْلُهَا أنَّهُم قادِرونَ لَيهَا انهم قادرون عليها اتى امرنا ليلا او نهارا فجعلنا فجعلناها حصيدا كلم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سو یونس کی آئت نمبر چوبیس سے کر رہے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کے فانی اور آرزی ہونے کی مثال بیان فرمائی ہے پہلے اس ایٹ کریمہ کا ترجمہ سن لیجیے اللہ فرماتے انما نما مقرل حیات دنیا بے شک دنیا کی زندگی کی مثال کما پانی جیسی ہے انض من مرا جس کو ہم نے اتارا آسمان سے پختلا پبھی نبات الارض پھر اس سے زمین کا سبزہ گنجان ہو کر نکلا نما یا کلناس العام جس کو انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی حسیہ ادا اقدت العربو زخ یہاں تک کہ جب زمین اپنی رونق پر پہنچ چکی بس جنت اور خوب مزین اور خوبصورت ہو گئی وزن آہلوہا اور زمین کے مالکوں نے سمجھا کہ ہم اس کھیتی پر قادر ہیں اتاحا امرونا لینن اونہارن تو اس کھیتی پر ہمارا حکم آ پہنچا دن میں یا رات میں سجا اللہ حسینا پھر ہم نے اس کو صاف کر دیا کہ اللہ تبن گویا کہ وہ موجود ہی نہ تھی کضا علی کا نفسر العیات اسی طریقے سے ہم تفصیل سے اپنی اعتبان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے دنیا کے عارضی اور فانی اور بے ثبات ہونے کی مثال بیان کی ہے فرمایا کہ دیکھو دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے تو اس سے مختلف قسم کی نباتات جڑی بوٹیاں پھول اور پھل پیدا ہوتے ہیں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ لہ لہانے لگتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ زمین کی پیداوار سے اور لذتوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے مالک اور مختار ہے صرف ایسا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی آسمانی یا زمینی آفت آ پڑتی ہے جس سے وہ سب کچھ ختم ہو کر رہ جاتا ہے نہ غلہ رہا نہ اناج نہ سبزہ نہ پھل نہ پھول چٹجل میدان بن گیا پرمایہ کہ یہی حال انسان کا ہے بعض اوقات انسان نے عیاشی کے سارے سامان جمع کر رکھے ہوتے ہیں مگر اچانک موت آ کر اس کے کھیل کو اس کے منصوبے کو اس کے پروگرام کو بگاڑ دیتی ہے جیسا کہ سورہ آراف میں اللہ نے فرمایا سیوں والے اپنے آپ کو اس سے امن میں سمجھتے ہیں کہ ان پر رات کے وقت ہمارا عذاب آن پڑے جبکہ وہ سو رہے ہوں ابا امین اہم قرآن اب کیا یہ شہروں اور بستیوں والے اپنے آپ کو اس سے بے خوف سمجھتے ہیں کہ ان پر دن کی روشنی میں ہمارا عذاب آن پڑے جب سے یہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہوں تو موت آ کر سارے کھیل کو بگاڑ دیتی ہے تو موت کے بعد انسان یوں محسوس کرتا ہے کہ گویا کہ کچھ تھا ہی نہیں ایک خواب تھا جو دیکھا حقیقت تو اس کی کچھ بھی نہیں تھی دل کے دن اس کو ایسا ہی محسوس ہوگا کہ میں نے تو کوئی لذت حاصل نہیں کی کوئی مزے نہیں کیے کوئی عیاشی نہیں کی رب اللہ سے ہے دنیا سفسن دنیا والوں میں سے ایسے شخص کو لایا جائے گا جو سب سے زیادہ مزے میں تھا دولت میں کھیلتا تھا کرسی اور اقتدار اس کو حاصل تھا ہر جائز نجائز خواہش اس کی پوری ہوتی تھی تو قیامت کے دن اسے آگ میں ایک ڈبکی دی جائے گی پھر اس سے پوچھا جائے گا ہل رعی تخیر کیا تم نے دنیا میں کبھی کوئی لذت بھی دیکھی ہے کوئی فائدہ بھی دیکھا ہے راحت کا دن بھی کوئی گزارا حل مربی کا نعیم القتو کیا دنیا میں تمہیں کوئی نعمت بھی حاصل ہوئی فیول اللہ کوئی نعمت حاصل نہیں ہوئی کوئی سکون کا دن مجھے نصیب نہیں ہوا میں تو پریشان ہی پریشان رہا دو کی آگ اس کو ساری لذتے ساری دہتے ساری عیاشیا بلا دیں گے اسی طریقے سے ایک اور آدمی کو لایا جائے گا وہ یو تو آدمی اشبد نہ دنیا ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کی دنیا کی زندگی بڑی طلح تھی اس بچارے نے فکر و ساکہ دیکھا پریشانیاں دیکھی بھوک دیکھی بیماریاں دیکھی حوادش دیکھی ساری زندگی پریشان ہی رہا مگر تھا ایک آدمی اسے جنت کی نیمتوں میں ایک ڈبکی بھی جائے گی اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کیا جا تم،, جا تم نے دنیا میں تکلیف کے دن بھی دیکھے فیحل اللہ بھول جائے گا سب تکلیفیں کہے گا نہیں میں نے تو دنیا میں کوئی تکلیف کا دن دیکھا ہی نہیں ہے اللہ کا یہ کلام بتا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی محدود اور فانی ہے اور اللہ کے فیصلوں کے سامنے انسان آجز اور بے بس ہے جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو چلنا پڑے گا سب کچھ چھوڑ چھوڑ کے بڑے ہوئے میلے میں سے اٹھنا پڑے گا تو یہ مثال بھی ہے دنیا کی زندگی کی دوسری آیت میں فرمایا کہ دار السلام اور اللہ دعوت دیتے ہیں اپنے بندوں کو سلامتی کے گھر کی طرف سے پہلے فانی دنیا کا ذکر کیا اس کے بعد جنت کا ذکر ہے جو کہ دائمی ہے اور جنت کو دارالسلام کہا گیا اس لیے کہ جنت ہر قسم کی آفات اور مصیبتوں سے پاک صاف ہوگی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہیں جیسے کسی سجد نے کسی وڈیرے نے ایک حویلی بنائی اس میں دسترخوان بچھایا ہر قسم کی نیم پہ دسترخوان پر رکھی اور کسی بلانے والے کو بھیجا جا سب کو بلا لاؤ جو نظر آتا ہے سب کو بلا لاؤ تو جو اس بلانے والے کی دعوت کو قبول کرے گا اور اس حویلی میں داخل ہو جائے گا تو اسے دسترخوان سے کھانے کا موقع مل جائے گا اور اس حویلی کا سردار اس سے راضی بھی ہو جائے گا لیکن جس نے بلانے والے کی دعوت کو قبول نہ کیا تو نہ تو وہ حویلی میں داخل ہوگا نہ وہاں سے کچھ کھائے گا اور نہ ہی وہ سردار اس سے راضی ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان کرنے کے بعد فرمایا لوگوں وہ سردار جس کی میں مثال دے رہا ہوں وہ اللہ ہے اور وہ حویلی جس کی طرف بلایا جا رہا ہے وہ دار السلام ہے سلامتی کا گھر اور دسترخوان جنت ہے اور دعوت دینے والا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں واقع فرمائے کہ واللہ السلام اللہ دعوت دیتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف طرفی معیشواتی مستقیم اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف اتمام حجت کے لیے دعوت تو سب کو دی جا رہی ہے ضدی کو بھی ماننے والے کو بھی متکبر کو بھی آجز کو بھی کافر کو بھی مشرق کو بھی ہندو کو بھی مجوسی کو بھی سب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ ایمان قبول کر لو اور دارالسلام میں جنت میں داخل ہو جاؤں لیکن ہدایت ہر کسی کو نہیں ملتی دعوت سب کے لیے ہے ہدایت خوش نصیبوں کے لیے تو فرمایا کہ یہ ڈیمن یشاسراتی مستقیل ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف سیدھے راستے پر چلنے کی اللہ پاک توفیق دے دیتا ہے جسے چاہتا ہے مل نبین احسل حسنا و وہ لوگ جنہوں نے بھلائی کی اچھے کام کیے ان کے لیے قیامت کے دن بھلائی ہوگی بھلا کیا ہوگا قیامت کے دن ان کو بھلا ہی ملے گا خیر ہی ملے گی و زیادہ اور اس حسنہ کے علاوہ اس بھلائی کے علاوہ اسے کچھ اور بھی ملے گا کچھ اور بھی ملے گا یہ کچھ اور کیا ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ زیادہ سے مراد کچھ اور سے مراد اللہ کا فضل ہے جیسے کہ اللہ پاک نے سورہ نساء میں فرمایا کہ وہ عزید ہن منفلی اللہ ان کو اپنے فضل سے زیادہ دے گا یعنی ایسا نہیں کہ جتنی میکی کی ہوں گی اتنا ہی بدلہ بلکہ اللہ, بلکہ اللہ اپنے فضل سے ان کو زیادہ عجر و ثواب عطا فرمائے گا دوسرا قول یہ ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ حسن سے مراد یہ ہے کہ نیکی کرنے والے کو دس گنا سواب ملتا ہے جیسے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا من جا بالحسنتی حسنتی فلح اشرو امسا جو کوئی نیک عمل کرے گا اس کو دس گنا زیادہ دوں گا لیکن جو برا کام کرے گا اس کو اتنی ہی سزا دی جائے گی جتنا اس نے برا کام کیا ہوگا تیسری تفصیل تیسرا قول علماء کا اس زیادہ کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالی کی زیارت ہے کہ قیامت کے دن جنت والوں کو اپنے مالک و خالق کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا چنانچہ حلت سہیب روی نڈو کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہی ایس کریمہ پڑی اور اس کے بعد فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا یا اہل الجنہ ان دلکم ان دن اللہ کا تمہارے ساتھ ایک وعدہ ہے آج اللہ اس وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہے وہ کہ وہ کون سا وعدہ ہے کون سی نعمت جو اللہ ہم کو دینا چاہتا ہے کہ اللہ نے ہمارے نام اعمال کو وزنی نہیں کر دیا الم یو بئی وجوہ نا کیا اللہ نے ہمارے چہروں کو روشن اور چمکدار نہیں بنا دیا اور ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور ہمیں دوزخ سے نہیں بچا لیا اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے عطا کر دی چہروں کو روشن کر دیا جنت میں جگہ عطا فرما دی دوزخ کے عذاب سے بچا لیا تو اب کون سی نعمت باقی رہ گئی فیق ش فن تو پردے ہٹا دیے جائیں گے پھر اللہ کو دیکھیں گے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جنتی محسوس کریں گے کہ ہمیں جتنی نعمتیں اب تک عطا کی گئی ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت تو آج نصیب ہوئی ہے اور وہ ہے رویت باری تعالی اللہ تعالی کی سیارت اور کسی چیز سے ان کی آنکھیں اتنی ٹھنڈی نہیں ہوں گی نہ پھلوں سے نہ پھولوں سے نہ شہد سے نہ دودھ سے نہ سواریوں سے نہ ہوروں سے نہ غلاموں سے بلکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی بے مثال ٹھنڈک ملے گی اس دن جبکہ وہ اللہ تعالی کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے تو زیادت کی تفسیر تین طریقے سے کی گئی ہے پھر یہ دیکھی کہ زیادت کی تفسیر تو یہی ہے جو میں نے عرض کر دی اور زیادت کا اردو میں معنی کیا ہے کچھ اور کچھ اور بھی اللہ دے گا تو تفسیر تو یہی ہے لیکن کچھ اور کے معنی کو پوشیدہ رکھنے میں کچھ اور کے مسدار کو پوشیدہ رکھنے میں جو لذت ہے وہ لذت ہی کچھ اور ہے نل نوین احسل حسنان جنہوں نے احسان کیا بھلائیاں کی اچھے عوام کیے ان کے لیے بھلائی ہوگی اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہوگا ملا اور ان کے چہروں پر نہاب یہی ہے جنت والے ہم سیاحا کالدور یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے ایک طرف نیک امال کرنے والوں کا ذکر کیا یعنی جنتیوں کا اور اب برے اعمال کرنے والوں کا ذکر ہے فرمایا کہ والذین کسب اس جزا اسے یہ وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ہے تو انہیں برائی کی سزا ویسی ہی برائی سے ملے گی جو انہوں نے برائی کی تھی اس سے زیادہ نہیں نیکی کرنے والوں کو تو نیکی کا اجر ان کی نیکی سے زیادہ عطا کیا جائے گا لیکن برائی کرنے والوں کو برائی کی سزا اتنی ہی دی جائے گی جتنی انہیں برائی کی ہوگی گویا کہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ تو فضل اور احسان کا معاملہ ہوگا اور برائی کرنے والوں کے ساتھ عدل کا معاملہ ہوگا جیسا کہ ابھی میں نے سورہ انعام کی آیتِ قریمہ پڑھی تھی من جا بل حسرتی فلح صالحا جس نے نیکی کی ہوگی اسے اس کا دس گنا ملے گا من جا بل سید اطی فلا لیکن جس نے برائی کی ہوگی اس کو اتنی ہی سزا دی جائے گی جتنی اس نے برائی کی ہوگی متھر ہاقم ضلع اور ان کے چہروں پر ذلت ہوگی ذلت کی سیاہی چھا رہی ہوگی ذلت کی کیوں نہ ہوگی چہرے کیوں نہ سیاہ ہوں گے انسان کا حال یہ ہے کہ اسے دس بیس کے سامنے ضلیل کیا جائے تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے لیکن قیامت میں محشر میں جب اولیل اور آخری اپنے اور غیر سب جمع ہوں گے تو جسے ان سب کے سامنے ذلیل کیا جائے گا اس کے چہرے کا رنگ کیوں نہیں بدلے گا محمد منہ مسلم من انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں نہ کوئی دیوی نہ کوئی دیوتا نہ کوئی لیڈر نہ کوئی پیرماسیت وجوہ کتا ہم ملن نئی مجرما یوں محسوس ہوگا گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے لپیٹ لیے گئے عجیب کلام ہے اللہ کا فصاحت والا کا نام بلاوت والا کا نام کیا غذب کی تشریح ہے ان کے چہرے اتنے کالے ہوں گے کہ لگے گا کہ سیاہ رات کا کچھ ٹکڑا ان کے چہرے پر چشمہ کر دیا گیا ہے انہ ایک اصحاب النار یہی ہے روزخ والے ہم سیاح خالی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے وَيَوْمْ جميعا اور جس طرح ہم ان کو ان سب کو جمع کریں گے سمین اشرک پھر ہم کہیں گے شرک کرنے والوں سے مکان کم ان تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہر جاؤ تو سچل پھر ہم ان میں پھوک ڈال دیں گے مکان شرکا ان کے شریک کہیں گے ان کے معبود کہیں گے ما کم کی جانا تا بذون. تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے جھوٹ بولتے ہو ہم تابوت بنائے جانے کے لائق کہو ہے فَقَفَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ تو اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان بے شک ہم تمہاری عبادت سے بے خبر ہیں ہمیں تمہاری عبادت کی خبر نہ تھی ہم تو جامد یا ہم تو مردہ اور تم عبادت کرتے رہے ہمیں پتہ ہی نہیں انالی کا تبل کلو نفسیما اسلفت مہا ہر شخص اس عمل کا امتحان کر لے گا جو وہ آگے بھیج چکا سارے اعمال اس کو سامنے نظر آئیں گے پڑے ہوئے مل جائیں گے اور مالک حقیقی ہے مغل ماکانو یا ان سے غائب ہو جائے گا جو کچھ وہ افتراع کیا کرتے تھے جو وہ کھڑتے تھے اپنی طرف سے کھڑ کر ان کو معبود کہتے تھے وہ سب غائب کوئی ان کے کام نہیں آئے گا کوئی ان کی سفارش کے لیے تیار نہیں ہوگا اللہ تعالی ہمیں سارے جھوٹے معبودوں سے بچ کر ایک سچے معبود کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر گاما الحمد للہ ربد العالمی